بندہ ناچیز دے دل دماغ زبانوں نگاہ ہر طرح کی غلطی خدا شرح صدر دنال بیان کرنے دے توفیق نصیب فرماوے اور میری گفتگو اللہ رب جل مجده الکریم سننا دوست ساتھی واسطے ہی دا تو اسلاہ عقائد بنا دوستو ماہ محرم الحرام شریف کی آمد آمد ہے کل پرسوں تک ان شاء اللہ نزیز آغاز ہو جائے گا تو اسی ملازمت نال میں چند ایک ضروری اہم و مہم موضوعات دے کے گفتگو کرنا چاہنا جس تو مقصد آلو سنت تو جماعت نے عقائد میں ہے نتریا ہوا کر کے باطل دی چھج مار کے چھان کے, کر کے جو صحیح عقیدہ ہے اس مہینے دی مناسبت میں جناب سامنے کچھ نہ کچھ تفصیل کرنا بھی اگے موضوعات دی کس طرح ترتیب ہوئے گی اللہ جو آلو سنت عوام کیا خواس کے اندر غیر لوگوں باطل اور غلط گلا رل چکی ہیں انہوں نے جدا کر کے وقرا کر کوشش کریں گے اپنی بسات کے مطابق صحیح جو عقیدہ اہل سنت ہے وہ جناب سامنے پیش کر دیا جائے موضوعات بیان کے ذریعے کہ ترتیب ہوئے اج بھی گفتگو کے اندر اللہ رضی سید را امام مقام امامیہ حسین وضاحت کرشش منو خام اور پابندی تو اگلے جمعے کے اندر یزید پلیف کی خباست اور اس دے فسق و فجور دے حوالے دے علم اخرام دے جو اقوال ہیں وہ جنابر سامنے پیش کیتے جان گے اور زمن در پھر کچھ تشریحات تو کچھ اشکالات پیدا ہونے والی الجھن کا جواب جائے دس دس محرم کے آس پاس گیارہ یا بارہ نو جس طرح اللہ تعالی تو فیق فرمائی ارادہ ہے کہ جل سے شریف سے اتمام کر کے اگر ہنگامی حالات دی بنا تنا ہو سکیا تو جمے تھے ان شاء اللہ جی تھے واقع آئے کربلا دی حوالے دینا مظلوم تھے امام علی مقام نالوں آڑ بنا کے جو آ سنت و جماعت یا عقائد ان آن دی کوشش کی جاتی ہے جنہ چاہے بیت نے, و صحابہ اکرام نے ایک دے ہوتے اور چاہے صحبے نے اور چھٹی دی عزت و عظمت مجروح کرن کوشش جان دی کوشش کی جاتی ہے ان شاء اللہ گفتگو ہوئے ایک اس ترتیب اس سامنے رکھو اور تبجو اور گفتگو دفتگو سماعت فرماؤ میں اون اپنی گل بات بلا تمہیت شروع کر لیا ذرا توجہ سبان میں ایک لفظ بولیا ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ کی عزم تو شان میں بیان گا آ سنت و جماعت کے تاریخ ت و و جماعت دے طریقہ اور یہ دے دے دے اس مراد میری کیا ہے میں جناب اس روایت پیش کرنا روایت دینا عزیز میری بات جنابر سمجھ آ جا جائے گی ایک بار پیارو سبحان اللہ دوستو میرے ہاتھ اندر کتاب امام آپ بڑی شوہر آف آخ تاریخ دی میرے ہاتھ در اس کی جلد نمبر ہے تین سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی میدان کر بلا دزید لشکر دے بالکل آپ سامنے یزید لشکر بالکل آپ دے آپ نے سامنے آپ نے, نے آخری لمحات اندر آخری لمحات آخری جی دے دے وجہ ہی نفرت پیدا ہو جانے اور بارگاہ رسول ہو جاؤ برباد تباہ ہو جاؤ گے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے دی میں پوری تفصیل جناب دے سامنے نہیں رکھنا جس کہ میں چلے وہاں او گال چند ایک مخصوص جناب نے خود میں ارشاد فرمایا نا یزیری لشکر دے سامنے وہ کربلا بلا کے امامی علی مقام شہید کرنے سارے گروہ لانت حسین شہیدان کربلا سارے اللہ تعالیٰ اسلام ٹوک کلے کلے بندے کا نام لے کے مذہب اگر مذہب اکرام دے اقوال دی رکاوٹ نہ ہونا بالکت والیقین ثابت نہ ہوئے وہ مرن تو بعد وہ نام لے کے لانت پایا ساڑے ایما اکرام منا کرتے نا لے لے کے لانت پہ اگر مجموعی طور پہ عمومی طور پر عم آخرا شہی آئے سر جس وقت تب نا سامنا ہویا یہ تھوڑا جا مسئلہ میں شہرات کر گیا میں اپنے مقام تے تفصیل نہ لیا حوالے پیش کر آپ نے ایک قوم قوم او جنو سارا جگ دی خبر نہیں گلیا آپ نے بنیاد جی جائے گا لشکر آپ نے, دے سامنے نے فرما أو سارا جگ جا جا جاندہ تہن کو آپ نے پہنچی کان اس گل تو ناشنا اور بے خبر نے اللہ رسول <remembers> نے قال ہی میرے بارے, بارے, بارے, والی با بارے والی اخی تے میرے فرا دے بارے توجہ, توجہ, توجہ قال لی حال کے امنہ سامنا یزیدی لشکر دا, دا حضرت امام علی مقام امام حسین نالسی سی امام اعلی مقام امام حسن نال نہیں سی میری گل سمجھا امام علی مقام امام حسین نال سی جڑا یزیدی لشکر دا امنہ سامنا ہے او امام اعلی مقام امام حسن نال نہیں سی مگر اپ نے کی جملہ بولیا اپ نے فرمایا قال لی والی اخی او گل تہاڈے تک نہیں اپنی او نبی علیہ الصلوۃ دا و فرمان وہ فرمان از شان او بلند پایا مقام اجڑا اپ نے فرمایا کہ حضور نے میرے بارے کہ میرے بھرا بارے فرمایا انتما تصادوے سجدہ شباب اهل الجنہ جنتی مردہ دے سردار و قرۃ عینے اهل سنن اور رب نے تواڈی دوواں دی ذات نو اجدا بنایا اے کہ جدی جد تواڈی گل دوواں دی ہوئے گی ا جانور جی توجہ کرانا میں سی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سکار کا ذکر خیر شریف آ لو سنت و جماعت دے, دے مطابق کر گے سونے میں جناب کربلا حسین حضرت امام حسن پاک نہیں مگر اپنے فضائل بیان کرنا کہ اگر میرے ایسی کار کاروائی کرو گے اللہ کے آداب کی گرفت چالو حضرت امام حسین جنہ وشا... امام حسن پا جانا ہو چکا ہی نہیں دے فضائل نالو نال بیان کر دینا اے دستا پیا کہ حضرت حضرت امام حسین اللہ تعالی سوک آپ کا وجدان ہے کتنے میری عظمت شان بیان امام حسن کی ضرور عظمت ہونی چاہیے اور سو دونوں نے جوڑ کے رکھنا سڈے دی عظمت و شان جوڑ کے رکھنا دونوں کی عزمت شان نو ملبوج خاطر رکھنا یہ دا سننا کام ہو سکتا کسی اہل باطل کا میں فرما یہ شانا دس دس دن تک کیا پورا سال دسال ہو اہل وہد کی گل آئے امام حسین رکھا جاوے مگر امام حسن پاک تک نہ ذکر کیا کہ کی تو طریق نہیں اپنی عظمت عظمت بیان ایک گل کرنا توانے اے حدیث کی کتاب ہے میرے سامنے اے باب دے اے آخر مناقب فضائل ہے دے فضائل دے فضائل دے جناب اے مناقب بیان ہو رہے نے ابھی محمد الحسن بن علی حسین بن طالب پچھے مناقب ہے بیان اندر طریقہ میری گل تمہارا توجہ جی بیان دے اندر اس اہلِ اسلام دا عظیم طبقہ چنہ نے الفاظِ رسول دی حفاظت کی تھی پوری حفاظت محنت تگو دینا حضور پاک دے فرمودات فرمان شریف عابد مو شریف چو نکلیاں گلنا پوری حفاظت دینا پوری حفاظت دینا اپنی اسے کامیا کہ اگر اگر محنت لیا سوا لکھ نبی سوا لکھ نبی کمو بیش کسی نبی گلاف نہیں پاک منہ شریف چ نکل والے گل یاد رکھی مگر اپنے طریقے نال بیان کر دیتی وہ بھی ہوندہ رہا ہے پر حضور پاک دے مو شریف چون نکلن والے لفظ انہیں کنی حفاظت دے نال آج چودہ سو سال تو اٹھتی عرصہ گزر گیا ہے ایسا ہونوی اعتماد دے نال آگ سکنے ہاں اے فرمان حضور پاک دے اے گال آج تو چودہ سو سال پہلا حضور پاک نے بیٹھ کے ممبر ترشاد پر جائے او طبقہ محدثین محتی ہے کہ جس وقت امام علی مقاب امام حسین حسن اللہ تعالی مناقب فضائل دا بیان ہوں یہ دونوں ویران جا رہا ہے رکھیا اک دے فضائل اور دوسرے دے کر دینا ایک دوسرے دے بارے نفرت وہ تو ہے مقام دا ذکر ہوتا امام حسن واق جاوے اہل ایس دا ذکر کردیا نہ جائے رکھا خاص لہذا فضائل و, و مناقب بیان کرنے نے دو یہ نہیں ہے توجہ ہے نظر آ جاؤ کن بولو کیوں کہ رسول اللہ اندر مگر نہ جیت وزیر الب ہو اپنے نواسیا نو دوا نوٹیا رکھ توجہ ہے زور نے فرایا دو میرا ہسن میرا پوتر حسین جنتی مردہ یہ پورا سیاق پورا پس منظر پوری تفصیل جو کتب احادیث کے اندر میرے سامنے تربزی شریف ہے ان وچوں جو, جو بیان کیتی گئی او تولے سامنے رکھنا وا ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ قران کیجی دی ایت شریف تلاوت کر لینا بطور برکت دے اللہ رب فرما دا انما اللہور سجنو آؤ ادھر ویکو توجہ ایو شہزادی نے جن دا پیار خصوصاً بیت و اکرام دا پیار سجنا یہ وہ کتاباں جیڑیاں اسلام واسطے بنیادی ماخل دا درجہ رکھدیا نی بنیادی ماخ دے اندر اسلام محفوظ کر کے رکھیا گیا ہے اسلام محفوظ کر کے جنہیں کتاب رکھیا گیا پہنچا نے نماز روزے علاح نبی علی اسلام تم دیں کرا مر حسنین کریمین دی عظمتاں شانا سیم مبارکہ بیان کی نے دسایا ایمان نو اگر چاندے اور دی دنر قبول ہو جاوے اینا دی محبت خالی اندر آجے کو لما ہو پر نفرت ہو یاد ہود رکھا جی انہیں کوئی شہ بھی ربار قبول نہیں ہونی ہر شہ اٹھا کے منہ مار دیتی جاوے گی وہ جی وجود ہے وجود جسما روحال روح ہے روح ہے باوی جسم کروڑا با روپیے جسم سی سلامت کا گھر کے اندر رکھنا گوارا نہیں کرنا وہ سجنا ادر مزا روزے جے جس جی جسا ہے, جسا ہے پاکر کا پیار جی روح ہوں روح نہ ہوا وجود تو میں اپنے گھر گوارا نہیں اپنے دربار قبول نہیں کرنا دا, دا ایمان قبول ہوئے گا دا ایمان دے اندر حضور دا پیار ہزور گا حضور دی ہر نسبت والی شہ پیار ہوا جہاں کتا بہ گیا ہے ادا بھی آ ہوں میں پوری روایتے سامنے پڑھنا مہتو جو ہے ذرا سوکھ نل بولو نا پوری روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جنا فرمایا سیدہ شباب حلیل جن آپ نے کلے موقع دے فرمایا سیدہ غلام رسول صاحب ذرا جا گیا سونے ہو روایت میں پڑھنا پوری توجہ نال سنے آجے امان تاندہ ہوئے گا حضرت حزیفہ بن یمان اترمزی شریف حضرت مناقب حسنین دے باپ دے بچو پڑھ لگیا حضرت حزیفہ بن یمان میرے نبی کا خاص خاص میرا نام تھے آئی آ حرت ویخاری نو مدینے دان چار نے چنتی ہو جن فاروق آدم نو آن جے فروق آدم جنتی ہون دے بشارت میرے مدینے کے تاجدار نے دیکھ سی حضور نے نو فرمایا سی میرا فاروق آدم جنتی ہے سجنا بارے میرے نبی النفذ سنے جب لا سنے پہلا تساں کئی وارا سنے آوے پر تو آٹی توجہ ایک گل والقرآن لگیا اللہم اعیز الاسلام ابی عمر بن الخطاب و عمر بن حشا حضور پاک آقما قال حضور نے فرمایا راب دی مار گا دندر دوا دی کی تی دی مولا اگر اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے اگر اسلام دی سر بلندی بیخنا چاہنا ہے ہاں یا اینج کر اینج کر عمر نو ایمان دی د جہل ایمان دے دے میں جی چاہنا ہے. ہے. جی ہے. ہے اسلام کا کلبا ویخنا چاہنا ہے پھر دو بندے دربار پیش کرنا وا چاہ چا لگتا ہے نو ایمان دے وہ چیڑا چاہا لگتا ہے ایمان دے, دے. وہ جہ دونوں میں چنگا لگتا ہے وہ نوئی مان دے دے رب نے فرو کیا تو دے کے دسیا وہ سونے سانو تو بری چنگا ہاں سجنا سبجو حضر بولونا سبحان دیکھنا تبجو نا ہزور نے دوواں نے ربا جا تین دونوں چاہتا ہے فاروق چاہتا ہے وہ جی نہ فاروق, فاروق کرے فرو کے آدم جہاں ہاں ادرک جس بندے فاروق آدم چنگا نا لگے وہ اندر تک مہینہ ہے ہاں مدینے کے تاجدار فاروق آدم چنگا لگتا ہے اور اللہ رب بھی فاروق آدم چنگا لگ جائے حضرت شریف زندر لکھے یا امام ترمزی نے حضرت حزیفہ بن جمان خری بی میں میری اما پاک میرے پاک فرمایا متا مفہومی ترجمہ کنے دی آڑے ہو گئے نے دے دربار حاضری کنے دن گزر گئے آپ فرمان د لیب اما جی لگتا ہے کوئی ہفتہ دو ہفتے ہو گئے یا مہینہ گزر گیا ہو جی ہوئی لت مین میری اما پاک میرے ناراض ہوئی اما پاک ناراض ہوئی پترائے نے گئے نبی دربار ناراض میں لالچ کیڑی توجہ آخر اما ناراض نہ ہو میں اج ہی جاگا خوش ہو جاو آدے واسطے بھی دعا کرا گا تے واسطے بھی دعا کرا گا میں شام دی نماز پڑھاں گا آپ سوال کراگا یار ربار نردواں کرو رب میری بھی بخشوڑے میری ماں پاپ کو می ماں خوش ہو گئی فرمایا بیٹا ٹور جا حدر فرماند نے میںلوال کوئی گل نہیں کرنا حضور پاک کالا <سلام> نہیں پہنا چاہیے پتا لگتا ہے بندہ جدو رب دار گاہ جائے دی دی اندر جاوے پھر کال نہیں جی نا نا. کرنی چاہنی چاہرخایا آپ فرما نے میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہزور پاک سرکار نواں فی الدا فرما رہے فرما رہے عشا کا وقت ہو گیا ایشا کا وقت ہوا حضور پاک جھٹے جی نے میں بیٹھے کوئی گل نہیں کی جنگ گے ہزور جدو پوچھن گی تھی مقصد میں تاجدار جا آپ جدو ایشا کی نماز پڑھا تم فاتالا حضور پاک سرکار جدو گھر والے نے آپ سرکار ایشا دی نماز پڑھائی فی آتا بھی ہزور پیچھے پایا سا ہزور پہ پیچھے پیچھے حضور ہزور سمجھو لفظ دوبارہ بولنا تاکہ جنہوں نے نیند آئی ذرا جاگ پہن گئے ہزور اگ رہ پیچھے جا رہا ہاں حضور نے مڑ کے نہیں ویخیا مڑ کے نہیں ویکیا سجنا حضور نے میرے قدم دی کھڑکار نو نے کے نہیں کیا فرمایا جا آپ نے پوچھیا وہ پیچھے آن والا کون ہے سوال کیتا ہے میری جب دن کی لڑ نی پی حضور نے اپنے آپ ہی فرما چڈیا لیا نیا تزفا میرا نبی جی میں اگے ویخنا ہے اوی پیچھے ویکنا ہے جی میں روشنی ہے اور میں نیرے ہے بخاری شریف دی روایت ہے حضور نے فرمایا جی ویکنا وا او پیچھے تو حضرت وا بن یمان فرما نے حضور نے میرے قدم دی آہٹ نو سور آپ نے پیچھا موہ نہیں کی تھا پیچھا چہرہ نہیں پھیریا آپ نے فرمایا منہا دے پھر فورن فرمایا جیفا جیفا اگلی سنے آجے ایمان پیدا ہو جاوے گا وہ سجنا ربلا لمی یار سی فرمائیے حضر میں کی نگاہیے حضرت ہزور نے ماہا جا تو کس پریشانی کس لوڑ کے تحت میرے دربار چی ہال تک میں جاب نہیں دتا ہزور نے فوراً فرمایا رب تیری بھی بخش فرماوے تیری ماں باپ دی بھی فرماوے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سر ہر ہے تیری گزر تیرے فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تری گزر تیرے فرش پر ہے تیری نظر مالا کو تو کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں حا تالو آپ فرما نہیں اے اے دی دے دی دے حضر حضر جدو میری قدم کی آہٹ نبی علی علیہ سلادو اسلام نے سنی ہے آپ سرکار نے پیچھا موڑ کے نہیں ویخیا منہالا ہال تک میں بولیا نہیں بولن لگے وا حضور نے فرمایا میں اپنی تمنا بیاد کر کے آیا ساما تیرے واسطے بھی دعا کرا گاجے واسطے بھی دعا کرا گا ہال تک میں منہ لفظ بولیا نہیں حضور اپنے آپ ہی بول پائے آپ نے فرمایا تیری بھی بخش فرماوے تیری ماں پاپ نے کے جملہ بخش فرمایا فرمایا اشارہ حضرت میری تے نظر نہیں سی آ رہا اوپر متینے کا تاج لار پیا آپ نے فرمایا جہاں فرشتا ہے کدی زمین کدی زمین نہیں آیا آج پہلی بار زمین پہ آیا ہے پہلی بار رب کی بارگا اجازت رکھ کے آیا فرشتہ رہن ربردا سل شباب یہ ربار اجازت منگی ہے ربا مین اجازت دے میں تیرے نبی دی بارگاہ سلام آخنا ہے سلام آخنا سی مشہور سنا نیا وہ گل کہی وہ گلے ساطمہ تہرا جنتی مردار اور حسن حسین جنتی سردار دےدار سردار اللہ اور, اور و حسین جنتی مردار نے وہ سجنا اے فرمان پوری تفصیل تیرے سامنے بیان کر چھوڑا توجہ ہے اگر زوک ہو ایک دو رویت ہونا وا نال بولو سبحان اللہ، ایک ایک سوال پیدا ہوئے گا کہ جنت اندر بھی جان گے سارے جوان گے سارے جوان ہوسنو حسن، حسین آدھے سردار نے یہ درویق سجنا سارا نے یہ ساری اس کا مطلب کیا ہے اوما بعد چاند کرنا پہلے دو تین رواج آڈے سامنے لا کے بیان کرنا سجنا توجہ روپ بولو نہ شباب نل ہسنا وسین سا شباب نال الجنہ نال لفظ آیا ہما خیر ماں کان ابو ہوما خیر ماں پر انہیں دو جڑے باپ علی نے او انہاں نال افضل نے او انہاں نال افضل نے او انہاں نے نال ایک اور روایت بخاری دی رلانا ایک اور روایت بخاری دی رلانا میں حدیث پاک لکھ کے اپنے کول رکھی ہوئی ہے بخاری میرے کول فی الحال موجود نہیں پر میں پورا حوالہ پیش کر دینا وا امام بخاری نے فضائل و اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حدیث نمبر 3671 ہے حدیث لمبر میں بیان کی ہے حضرت محمد ابن الحانا فیشا حضرت محمدانا فیزا یہ علی مولا کا پتھر ہے حضرت حسن بھی بیٹھا ہے حضرت حسین بھی بیٹھا ہے حضرت محمد دماغ والا کو بندہ آیا ہے آپ فڈکان آپ پڑکان واسطے آخر ہے وہ جہاں تیرا باپ الی ہے وہ جدو جنگا ہوں تینو اگے اگ رکھدے حسن حسین پیچھے پیچھے رکھتا ہے تینو اگ رکھتا ہے کہوں کہ حضرت مولا علی آپ سرکار دا جھنڈا حضرت محمد بن حلافی یا دیکھو لو تازی تو انہوں اگے اگے رکھ دینے حسنو حسین اگے اگے پیچھے پیچھے رکھ دینے پتہ لگیا تو نالو او پیار نہیں جرا پیار ہونا دینا لے انہوں نے بیٹا جذبات اندر نہیں آیا دماغ خراب نہیں ہویا جواب دیتا ہے اخیر کر دیتی ہے پتہ لگ دائے علی دے بیٹے دائی جواب نے فرمایا حسنو حسین میرے باپ دیاں گلہ نے حسنو حسین میرے باپ دے رخصار میں اپنے باپ دے ہتھا میرا باپ آ دے ہتھا دے نال آ دیاں گلہ دی فاضد کرے تیروسار کا عدائے توجہ نہیں فرمائی نہیں خلال بولونا سبحان اللہ دی میں اپنے باپ حضرت سرکار حضور صحابہ سارا ہزور سامب نبی پاک افضل کون ہوں علی پاک دا جواب سنیا جائے اصا بھی رکھ اچھا رکھنے مولا مشکل فرمایا کال آبر سارا سوال کار کرنا والا کون ہے روایت کرا کون ہے سجنا علی کا پتر ہے چرا کے علی دا پہلا ہے بڑا خبر علی کوئی تعلق نہیں علی پا خود بیان فرما دے لے پہلا لمبر ابو بکر کا ہے کالا کل تو من پھر میں عرض کی دسو ابو بکر تو بعد پھر کن لمبر ہے فرمایا کالا امر امر کا لمبر ہے خاشیتمان فرما نے میرے ذہن خیال آیا جگر ہون میں میں اسمان آوے گی اسمان آوے گی میں لفظ پر آپ بولے پر آپ لفظ بولے میرا کچھ اور سی حضرت محمد ابرانا فیوا فرما نے میں کا کل تمانتا پھر تو بقام ہوا پھر ہی ہوئے گا حضرت مولا مشکل کچھ جواب کیا دیندہ ہے فرمایا قَالَ مَا آنَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ او پترا میں تے مسلمانہ بچو ایک عام مسلمانہ فضیلت والے دو اینو توادوتی آجزی آخ دینے توجہ نہیں فرمائی رضعو, بولو نا سبحان اللہ، بھی مگر انشاء اللہ اپنے مقام بگرنا، مولا علیف ابو مر دی کے مریلت میرے نالو آلہ نے اے محض سنیا دی کتاب نہیں ای ای ایسی حقیقت ہے کہ شی نو اپنی کتاباں مگر تفصیل اپنے مقام کیونکہ وقت میرے کو بولو اللہ خطبہ دے رہا ہسا مین شان بیان کرا وا سمجھو جی مدینے تاجدار سا کر تو خطبہ چاہینے حضرت کتا فلم ہوا ہے ایتھے بھی کٹھے جے تو کہ میں اسلام ہائی دے, دے تاجدار نے دونوں رکھیا ہے دو رکھا ہے دونوں ویران رکھا ہے تو سو جا مشہور سارے جانتے نے کہ حضور پاک نماز پڑ رہے ہوں سن دو شہزاد آتے ہیں حضور دی کمر شریف سے چڑھ جانے جن دیر تک اپنی مرضی نال نہیں اترتے میرا نبی سجتا تبدیل <active> حالانکہ مسئلہ ہے فقہ فی فیقا مسئلہ ہے بندہ نماز پڑھا رہا ہے مثال کے اندر چلا گیا ہے شک پیا کوئی بندہ ہے انہیں جماعت نال در اس لیے رلنا چلو تھوڑا تھو لمبا کر دینا رکاوت مل جائے گی سمجھ رہا ہو نا میں تھوڑا جا رکو لمبا کر دینا یہ رل جائے گا نا یہ رکاوت مل جائے گی اگر پتا ہوا ہے پتا ہے کہ فلاں بندہ جی چھوٹی فلاں پیاؤں فرمائے نماز یہ خراب ہو جاوے گی پر بے خراب نماز نماز توٹ جاوے گی پر اینا نباکان رب العالمین نے کی شان دیتی ہے ایک کمرتے سوار ہو جاوان تو میں شہزاتیں کمرتے سوار ہو جاوان نماز لمبی ہوندی رہن دیئے نماز فرق ہے فرق نہیں پہندا پتائی تو اشارہ ضرور ملدائے نماز یہ دی قبولی دیواستے بھی اینا دی محبت بھی ضروری تشریف ہویا کیا حضور پاک, پاک خود بعد شانت فرمار ہے حسن حسین حسین چھ سات سال ای لگ بھگ امر ہوئے گی کل بچے لگتے ہوتے ہیں چھ پانچ چھ سات سال کے راوی بیان کردیساں نے یہ گل کیوں کی میں دس کمیساں نے اہم ران سرخ رنگ دی کمیز پائی ہوئی جی پہلے سونے سن دی نے نے کے ڈگ نے تھوڑا جہ ٹور رش بڑا مدیجار کتاب تو میں ٹردے آ رہے ہیں حضور پاک رہے رہے بڑا فرما رہے سن سکھا رہے سن پر رب نے انہوں عزمت کنی دے حضور پاک سرکار اندازہ مدینے اندر پہاڑا دی حیثیت رکھ دے دین بیان کر رہے حسنو حسین نے جدو ڈگدیا ویکیا ادھر ویخنا توجہ مدینے تاجدار نازا لا سورا سکونا پوری آجور تکریر کردیا کرنے حضور نے ممبر دیا اترے نے اتر کے دونوں شہزادی نو چکیا منظر سامنے لیا آپ دونوں شہزادیا نو چکیا چک کے ممبر بیٹھے بابا نو اپنے سامنے بٹھایا سامنے بٹھا سدار اولاد کم فیترا حضور نے فرمایا ساچی رب نے فرمایا کہ اولاد تے مال کا پیار ایک ازمشی بن گیا ہے فرمایا تو فرمایا انہاں دا پیار ماں تے اولاد دا پیار کوئی وکھری آزمائش ہوندا عجیب کشش کہ میں محمد رو میں برداشت نہیں ہویا حسینلو ادھر ویخوس حسین اگر لڑ کڑا مل میرے نبی نو گارا نہیں ہوتا وہ جدو انہوں نے سر تن جائے ہونگے گوڑے پہرا کے تھلے چی تقریر شروع ہو گئی اگ خطبہ شروع ہو گیا نبی خطبہ گیا شان ہسن کری مین حضور نے فرمایا نظر تو شانیا سوران فلم جی میں سنا <تصفح> اندر فاروق آدم دا بھی ذکر آئے گا کیونکہ اج دا دن وہ آپ سرکار کے زخمی ہونے یا شہادت دا دن نے وہ بھی مناسبت رل جائے گی آسن کریم دی شان بھی بیان ہو جائے گی میں پڑن لگا حوالہ حضرت لکھی روایت جنہیں پتا لگ جائے آخر اہل کرام دیا بین نے مدائن ایران کا سوبا متا ایران دا صوبہ ہے جدو اس علاقے دا ماں علاقہ فتح ہوا مالک نہیں آیا مسجد دن کے اندر لگیا ہویا ہوا مسے دبی اندر ڈھیر لگیا ہویا ہے تقسیم کرنے تقسیم سوچیا نال برکت پی جاوے گی اور جنہ دے وجود نال برکت پہ جاوے گی آپ نے سجے کبے نظر دورائی ویخ رہے نے مجاہدہ مارے قدیمت تقسیم کرنا ہے ویخد ویخ سجے کبے آپ نے ویکد ویکدیا علی ع پتر ہسن ادھر جگ اندر ترتیب یہی رہی ہے بھرائی پراہ نے پہلا لمبر حسن کا ہے دوسرا حسین بڑی ایمان افروز روایت ہے حضور حضرت فروع کے آدم نے فرمایا حسن پاک کی تھے نہیں اٹھ کے آئے بڑی زدنال بڑے احترام دنال بڑے اکرام دنال بڑے فیارنل بڑے دو مہتھانال ایک ہزار درم دیتا ہے ایک ہزار درم دے کے بٹھا دیتا ہے آپ نے فروض بعد فرمایا حسین کی تھے حضرت حسین پاک آئے نہیں آپ سرکار ایک ہزار دنم اٹھائے اٹھا کے بڑے پیار نال دیتے حضور تصویر لا جاؤ اس بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رو فرمایا اپنے بیٹے حضرت فاروق آدما حضرت عبد اللہ اٹھے آپ نے پہلے ہزار ہزار حضرت نے کی دیبو جی، شکایت جی، احتراج نہیں آخنا ہے باجی ہے و حسین بھی میرے نالو چھوٹے نے اسلام میری خدمات بڑی نمایاں نے حضور میں رل کے جہاد میں دی تلوار کے, کے جہاد کرتا ہوں سا سمجھ نہیں لگتی حسین پاک نو ڈورا میرے آدے کیوں رکھے آئے جی فرو کیا نے سنیا چلان گئے فروکی چلال بارے نہ دیا جی امر رو گزب آب رو گزب آ جائے آپ سرکار کتنے چاہ گئے آپ نے لفظ بولے آپ نے فرمایا فض ہفتا آپ نے فرمایا اگر تیرے سوال پیدا ہوا ہے وہ حسن حسین ماں لہ گیا انہیں باپ ورگا با تباد فرمایا فرمایا شانچی مگر جی علی نے فرمایا ماں پاک ماں پاک لے کے ہاں ای نانے ورگا نا نانی ورگا نا ورگا نانا لے کے آنا نانی ورگی نانی لے کے آ وہ انہوں نے چاچے ورگا چاچا لے کے آنا پوگی پہ لے کے آ اینا دے مامو برگا مامو لے گیا خالہ خالہ دنیا پھر لے رشتے ماں سہارا نانا تیرا نا تیرا نا جو بھی ہے اینا دا نانا دشہ شاہی سا خدی جلکراہ وے وے چاچا حضرت جعفر و حضرت جناب تو حضور دی دا غاد و و ماما بیتا حضرت ابراہیم عبد اللہ نے وہ ایالا جناب حضرت رقیہ نے فرمایا جا تیرو یہ رشتے نصیب نہیں ہو سکا آپ نے حضرت عبد اللہ اپنے بیٹے نے جی گل کی آپ کا بیٹا معافی منگ کے بہ گیا ہے بندے بندے گل سن رہے سن بند بجیا حدرت مولا گول آیا آج پال اج فاروکی چلان ਨਾਲ چیخیا ہے لفظ خرانے مستفا دی شان بیان کی جی حضرت علی پاک نے سنیا وہ وڈے وڈیا دیا شانا نو جانتے نے آپ جرالہ فضل مولیان آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قولو عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب سراج و اہل الجنہ فرمایا جو عمر نے شان بیان کی ہے میں دنیا مالے لدے سنا چانا میں اپنے کنہ نال سنے آئے حضور نے فرمایا سی عمر کے جنتیاں نہ چرا آئے چنتیاں او بندہ بن داڑیا چنگا سی لوگ لڑائیاں پواندے نہیں سن پیار پواندے سن دادا فارو کے آدم آیا پاڑی علی نے ان شان بیان کی فارو کے آدم بے تاب ہو گئے بے ہو گئے بے چین ہو گئے اکا بھی چواں گئے دوڑ کے حضرت علی مشکل کشاہے لجپال آ جی گل میرے تک پہنچی ہے لکھ دے حضرت مولا مشکل گچا نے پہلے بسم اللہ الرحیم پھر آپ نے فرمایا میں رب نو گواہ کر کے گل کرنا وا میں مدینے تاجدار کو سنے ہے مدینے دے تاجدار نے جبریل کو سنیا ہے جبریل نے رب کو سنیا ہے عمر اب الخطاب سراج عمر آل فاروق جنتیاں کا چراغ اکسو آ گئے رون لگ پی آپ نے اور وسیع فرمائی ہے فرمایا فائی دا امتو خسل تھی کفن تی آدریجو آدھی روکا کفنی فرمایا جی تو میں فوت ہو اے ٹکڑا رکھا جیسن دے لو میم کفن دے رکھ دیا جی وہ جدر جاگا فرشتے میرے کو سوال کر دا میرے کو پوچھتے ہو جنتی ہون دی ہومانت علی دے دربار چلا اسے موجود ہوتے اسے موجود, موجود ہوتے تقریباً تقریباً کم از کم فقیر کی معلومات دی مطابق پہ گھنٹے ضرور درکار صرف تک دی وضاحت اور تویح جس اندر خصوص بالخصوص دفاع بیر صاحب ہوئے